صورت الناز بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چوتھی صورت ہے اس طرز کی و صافات وزاریات وضبرسلاد اب یہ ون اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و ناضیات قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں نز نزا کھینچنا جان کھینچنے کے لیے بند ناز خود اندر گھس کر ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے بڑی لطیف اس کا وجود ہے بند ناز آتے غرکن غوطہ لگا کر وجود میں سے ود ناشتا نشتن اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے کھول دینے والی بات یہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند منہ تھا ایک مشق کا اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس اور جب وہ جان کھینچتا ہے روح قبض کرتا ہے کافر کی تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کباب کھینچتا جا جاتا ہے تو یہ دو مختلف کیفیات لیکن اس کا تعلق جسم والے معاملے سے نہ سمجھیے آخری وقت عالم نظر تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے حضور پر بھی عالم نظر جو ہے وہ سخت آیا ہے اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتی تھیں با بتا ہو ہا میرے ابا جان کی یہ کیا کیفیت ہے اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ ایک ہے اندر سے جب روح جب وہ گرہ کھلتی ہے اس وقت بالکل بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ایک جو قطرہ تھا من مشق میں سے وہ نکل آیا بس صاحب ہات صفحا پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے خزا میں اور خلا میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں کہاں لے کر جاتے ہیں یہ آگے آئے گا بیل المطفین میں سورت المطفین میں فص صاحب قات پھر وہ آگے بڑھتے ہیں دوسرے سے نکلتے ہیں فل مدب رات امرا پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تقدید کرتے ہیں یہ فرشتے کو کہاں لے کر جانا ہے یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ اعلیٰ میں جانا ہے وہ سب اس کے مطابق کریں گے اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محدود ہے ان دین ال واقف انماتو ال سابق سورہ زاریات میں سورہ برسدات میں اسے واضح کر دیا یہاں اب اسے حلف کر دیا جس دن کے یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین غلطرا یا تکوربکرت سات شیون یوم ترا تل اما تذا تو ترنا سا سکارا و ماہا بلا کن شریف یوم ترجفرا جفا تک واحر آ جفا دوسرا پھر نفخہ ہوگا پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا کلو بُن یوم وا جفا کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑپتے ہوئے خوف کے بارے اب ساروہا خاصیاں ان کی نگاہیں ہوگی زمین میں گڑی ہوئی یا پولوں نہ آئند نہ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے اہزہ کننا ایزامن نہ کیا بات کر رہے ہو کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی کچھ نہیں ہوگا وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں قالو تلک کا ادھر کر رہا تم خواصرا تمستر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر. فَاِنَّمَا هِيَ <وَاحِدًا> تو یہ تو بس ایک ہی ڈاٹ ہوگی وہ تیسرا جو نفقہ ہوگا نفقہ جو ہے باس کا ایک ڈانٹ فائزہ <بِالسَّحِرًا> وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چکی میدان میں ہل اتا کا حدیث و موسا. کیا تمہیں موسا کی خبر پہنچی از نادا ہو رب بلوادل مقدس سے تو کرو جب تو اس کو پکارا تھا اس کے پروردیگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام توا ہے اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اب کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے ابتدائی صورتیں ہیں ظاہر باتیں چھوٹی صورتیں ہیں ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ اسی کی تفصیل ہے سورج تہا میں ہے سورج قصص میں ہے سورہ اراف میں ہے ان کا ملا پھراؤ نہ تو انہوں اللہ نے جو ندا کیا تھا اضنادا اب بالواد المقد سے توا اظہلاؤ نہ ہُو تگا جاؤ پھر آؤ ان کی طرف اب یہ رسول بن گئے ان نہ ہوں تگا وہ بہت سنکش ہو گیا ہے فقول حل نقائلا انتظہ اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو صاف کر لو اپنے عقائد اپنے خیالات اپنے اعمال اپنا کردار واحدیہ کائلہ رب کا فتقشہ اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اللہ کی خشیت فہراہ لایا کل اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی یعنی جو موجدہ دے کر بھیجے گئے تھے سانپ والا موجدہ وہ دکھایا قصبہ ببا صاحب لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی سماج برا جسا پھر اس نے پیٹ موڑی کوشش کرتے ہوئے بھاگ دور کرتے ہوئے یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے فحش ارا اور پھر جمع کیا اپنی, اپنی ریت کو اور, اور اسے پکار لگائی ہاک لگائی فکالا انرب کو ملا لا میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب اب دیکھیے اس کی معنی کیا ہے یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کب جن کی ولاثت شریفہ ہوئی تھی مطلب کیا تھا وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے یہ ہے شرک سیاسی شرک حکومت میری ہے ال ملک و مصر اظہار و تجریم انتہ تھی حکم دینے کا اختیار میرا ہے میں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں روک دوں جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں حاکمیت کا دعوی خدائی کا دعوی ہے یہ دعوی تھا نمرود کا یہ دعوی تھا فرعون کا باقی خالد انوسماں ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے بھی مابود تھے بابود تھے اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسا کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے مابودوں کو بھی جگہ رکھا وہ آلیہ کا تو سرون کے بھی آلیہ تھے لیکن سیاسی شرک اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں پورا گلوب اس شرک کے اندر متلا ہے پاپولر ساورنٹی پہلے وہ ٹنو گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی تھی فرعون صاحب کے سر پہ رکھی ہوئی ہے وہ حافظ کی گندگی اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولہ تولہ ماشا ماشا سب میں بانٹ دو اور ابلیس کی مجلس سے میں علامہ اقبال نے کس کو خوبصورت تعبیر کی ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اسی کو بدل دیا آپ شکل بدل دی ہے کفر وہی تھا انسانی حقمیت ارے سلیم الک و مصر. کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے بحض لنار اور تجریب انتہا سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا جس کو چاہوں گا روک دوں گا فقال عال رب کو ملا فاقل آخرت تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی یعنی دنیا کی بھی سزا دنیا میں ورق ہوا اپنے پورے لا لشکر سمیت آخرت میں جو ہونا وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر ان نفیسہ کلا عبرت المنگ اقشاہ اس میں یقینا سبق ہے یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے عبور کسے کہتے دریا کو عبور کرنا اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا یہ عبرت ہے ام نفیزہ عبرت المنگ افشاہ سبق ہے کس کے لیے جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے انت مشد و خلکن اب اس اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے باسے بادل موت ہو جائے گا اب اس کا جواب آ رہا ہے اے انسان انتم اشد و خلکن اب کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا بنا ہا. اس نے اسے بنایا ہے رفع سم کہا فسا اس کے گمبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تصویر کیا ہے اس میں توازن رکھا ہے وہاں تشا نئی رہا وہ اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کے دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے وہ لمق آباد ہزارے کا پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے اخراجہ منہا ما اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بابر ہاں ہاں نوٹ کیجیے اخراجہ منہا یہ پانی کہاں سے آیا زمین کے اندر سے آیا ہے لیکن کب کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی نہیں بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرا تھی پھر ٹھنڈی ہوئی ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسویس جو ہے بلینکٹ اس کی جس کو ہم فضا کہتے ایٹموسفیئر اس کے اندر وہ, وہ گیس تھی یہیں سے نکلی ہے اور وہاں جا کر انہیں پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر اور پھر وہ برسا ہے تو پانی نکلا کہاں سے زمین سے نکلا البتہ اب اس کی سائیکل ہے اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں ہوائیں ان کو پھر منتقل کرتی ہیں وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے کہیں بارش بن کر گرتا ہے وہ پانی چلا رہا ہے اور جو بڑے بڑے گلیشیئر ہیں پہاڑوں کے اوپر سبن کو جو برف ہے وہ گویا کہ اوور ہے ٹینک سے ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے وہیں سے رس رہا ہے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے وہ ملتے ہیں پھر نالے بن جاتے ہیں پھر دریا بن جاتے ہیں اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے بارش برس رہی ہے فضا کو صاف کرتی ہے اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر میں جان اخراجہ منہا آہا اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی وہ مراحا اسی میں سے اس کا جو کھا رہے ہیں تمہارے احبانات ویبان ہر اور اس نے پہاڑوں کو قائم کرتا انام کم یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاوں کے لیے فیضا جاترا تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت یا مت تک کروں انسانوں اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا کس چکر میں پڑا رہا میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں بل ہلبل افسرینازین وسا یوں دنیا اے نبی ان سے پوچھیں ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے اپنی و جوہت بھی ہے بھاگ دوڑ بھی ہے خون پسینہ ایک ہو رہا ہے دن رات ایک ہو رہے ہیں لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے ان کی ساری سعی و جوہت بٹن کر رہے گج ہو کر رہی اس دنیا کے اندر وَهُمْ سبون نہ سنوننا سنا اور سمجھتے ہوئے یہ کہ تو بڑے کامیاب ہے اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے ایک مل تھا دو ہو گئے دو کے تین ہو گئے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ سبون اندھوں گا <سُنْحَا> سنو نہ سنا تو فرمایا فیضا جاترا وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا یوم یا تک کر انسان سب اب یاد آ جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جو کمایا تھا وہ برزت جہیم المنجرا اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے فاما مند تغا دنیا فنل جہی مہی یہ ذرا آئے اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے جس نے تگیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی طا تعی ایک مقام بندگی ہے اس مقامی بندگی سے آپ اٹھے آپ تہیانی میں آپ تاحوت بن گئے آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی میں ماں فلک کل جنہ بل صاح اللہ اس مقامِ بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار اپنی مرضی اپنی سوچ میری سوچ میں بناتا ہوں قانون میں ہوں حاکم میں ہوں مالک آپ تنگا ہو گئے تاوت بن گئے وہ آ سرل حیات دنیا جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو وہی نلجہی هِيَ الماوا تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے وہ اماں من خواب آ اور جو اس طرح ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی پیشی ہوگی یوم میں دن تو ربول الخفا دن اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے تو امامن خواب و مقام ربی و نہن نفسانی ہوا اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی روکے کے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی مربوبات ہیں من زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھی ان کی لگام کھینچ کر رکھی اللہ مربن جالحم اللہ مربن جام فائنل جنت ہی الماوا ان کا ٹھکانہ جنت ہے یا یسون قانصاہ نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں الانسا وہ کب لذر انداز ہوگی کب آئے گی فی مانتا من ذکر آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الہ رب کا منتہا وہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا انما اندما انتمن من یقاہ آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہوں خبردار کر سے ڈر در جائیں ڈرتے ہو یا ڈر جائیں پہلے جب وہ خوف ہے وہ بڑھ جائے گا خشیت بڑھ جائے گی تکوا بڑھ جائے گا اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل بڑا نہیں تھا روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں تو خشیت پیدا ہو جائے گی کان یوم یا یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی لم یل بس اللہ آشیت کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج نظر آتا ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے اسی طریقے سے ہی ساری زندگی ایسی محسوس ہوگی کان نہم یا لم ی البس بارک اللہ تم فرقرآن عظیم و نفانی ویا تم بلآت کی